الوافی بما <بی> <فی> صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تکرار سے بچیں جو حدیث اس کتاب میں آئے وہ ایک بار ہی آئے دوبارہ نہ آئے اس کتاب میں دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد العبادات یا عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے آٹھویں کتاب کتاب الصامن وہ کیا ہے قصر الخلا و جمعہا و احکام السفر کہ نماز کثر کرنا نماز جمع کرنا اور سفر کے احکام اس میں دو فصلیں ہیں اور ہم اس وقت دوسری فصل پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق سفر کے احکام سے ہے اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں جب ہم پڑھ رہے پڑھیں گے آج پانچواں باب وہ کیا ہے باب ما یقول ادا قفل من سفر کہ کیا کہے جب سفر سے واپس آئے کون کیا کہے ان کے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مسافر تو کیا کہے جب وہ سفر سے واپس آئے حدیث نمبر پانچ سو چھیانوے فائیو نائن سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبد عبداللہ بن عمر رضی اللہ نُما سرويت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من غزبن او حج او عمرا شرف من الالف اور تقبرات بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آتے جنگ سے واپس آتے او حج یا حج سے واپس آتے او تین یا عمرہ سے واپس آتے تو یوکبرو آپ اللہ اکبر کہتے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے کہاں پہ شرف من الارض زمین کی ہر اونچی جگہ پہ واپس آتے ہوئے جب بھی کوئی اونچی جگہ آتی کوئی پہاڑ آ جاتا اس قسم کی کوئی جگہ آ جاتی تو آپ وہاں پہ اللہ اکبر کہتے کتنی بار صلا تکبیرات تین مرتبہ تو کسی بھی غزوے کسی بھی حج یا عمرے سے واپس آتے ہوئے آپ زمین کی ہر بلند جگہ پہ تین بار اللہ اکبر کہتے ثم میں پھر آپ یہ کہتے لا الہ الہ لا اللہ له له الملک ولہ الحم وہ آلہشم قدیر اللہ کے علاوہ کوئی معمود بر حق نہیں وہ و تنہا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں, نہیں لہ الملکو اسی کی ساری بادشاہت ہے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے و لہ الحمد مل. اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں یعنی کہ ہر تعریف کا حقدار کون ہے اللہ وہ اللہ. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کسی خوبی کی وجہ سے تو اس خوبی کا خالق کون ہے جب آپ کسی کی اس کی خوبی کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی دراصل کس کی ہے اللہ کی آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو اسے خوبصورتی دینے والا کون اللہ تعالیٰ وہ آلہ الشین قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے کون اللہ تعالی ہر چیز پہ صحیح معنوں میں قدرت رکھنے والا ہے آ ایبون تا آئب آئیب کی جمع ہے لوٹنے والے لوٹنے والا آئب اور آئبون لوٹنے والے تو اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا وہ کیا نحنو یعنی کہ ہم ہم آ رجوع کرنے والے ہیں کس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف تائبون۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں کس سے گناہوں سے گناہوں سے توبہ کرنے کر رہے ہیں کس کے ہاں اللہ کے ہاں تو آبون ہم رجوع کر رہے ہیں کس کی جانب اللہ کی طرف تا ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں عابدون ہم کیا کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں ساجدون ہم سجدہ کرنے والے کس کو لربنا اپنے رب کو تو لربنا کا تعلق سب سے ہو جائے گا یہ یعنی رب نا ہم رجوع کرنے والے ہیں اپنے رب کی طرف تا گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں کس کے یہاں اپنے رب کے یہاں آبدن ہم عبادل کرنے والے ہیں کس کی اپنے رب کی ساجدہ کرنے والے ہیں کس کو اپنے رب کو ہامدون اور ہم ہم سنا بیان کرنے والے ہیں کس کی اپنے رب کی صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کون سا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ عام طور پہ کب کہتے تھے جب کسی جنگ سے واپس آتے یا ہجمرے سے واپس آتے تو اللہ تعالی نے جنگی لحاظ سے کیا وعدہ کیا تھا وعدہ کم اللہ مغانی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہدیبیہ کے مقام پہ تم لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے حالانکہ میرے نبی تمہیں لڑنے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے طواف اور عمرے کے لیے لے کر گئے تھے اس کے باوجود جب جنگی حالات پیدا ہوئے تم لوگوں نے فرار کی رائے اختیار نہیں کی تم لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ سب کے سب نے بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں, نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں فتح دوں گا تمہیں نصرت دوں گا اور پھر اللہ کا عام وعدہ بھی ہے بآداد اللہ الدینہ عامنومن کم عاملحاتی لََ سخلیفنحم فلرد <فِالأرض> کہ اللہ نے تم تم سے وعدہ کیا ہے تم میں سے کن لوگوں سے وعدہ کیا ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے کیا کہ لِستفنحم فلردی <فِالأرض> کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت دے گا تو اللہ کا ایمان لانے کے بعد نیک امال بجا لانے والوں سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں حکومت دے گا آج کوئی شکوہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ آج ایمان بھی کمزور ہے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بتوں کا ارتکاب جبکہ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے ایمان لانے والوں سے اور نیک امال بجا لانے والوں سے کہ میں ان کو کیا دوں گا اقتدار دو تو آپ کہہ رہے ہیں صدق اللہ وعد اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا حج عمرے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ کا کیا وعدہ تھا جی لق صدق اللّہ رسول رحیاب الحق لتا دلمش الحرام انشاء اللہ عامرین جب کہ مکہ میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے کیونکہ مکہ میں کون تھے مسلمانوں کے دشمن تھے ان دنوں اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ایک دن آئے گا مشتی حرام میں داخل ہو جاؤ گے امن کی حالت میں امن کی حالت میں تم اچھتے حرام میں داخل ہو گے اور اپنے سر کو منڈواؤ گے ان کے عمرہ وغیرہ کرو تو اللہ نے یہ سارے وعدے سچے کر دکھائے تو کیا کہا جا رہا ہے صدق اللہ وعدہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا کیا سچا کر دکھایا ونصر نَصر اور اللہ نے اپنے بندے کی کیا کی مدد کی وہ ہضم وحدہ اور اس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی, اکیلے ہی شکست دی اچھا اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی کون سے بندے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی اور اللہ نے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی اس سے کیا مراد ہے اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے جنگ خندک میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک گروہ آیا تھا کہ کئی گروہ آئے تھے کئی گروہ, گروہ آئے تھے اور کئی گروہوں کربی میں کیا کہتے ہیں احذاب تو اللہ نے ان تمام لشکروں کو شکست دی تمام فوجوں کو شکست دی تمام اتحادی افواج کو شکست دی اکیلے نہیں اور دوسرا مراد اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ پہ جب مومن صحیح مومن بن جائیں اللہ سے تعلق قائم کریں اللہ تعالیٰ تمام مخالف رسموں کو شکست دینے والا ہے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سفر سے واپسی کے موقع پہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ توحید پہ مشتمل ہیں یہاں شرک سے بزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی حمد و ثناء کے ترانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ قادر ہونے کا اعلان ہے اور پھر یہ اعلان ہے کہ ہماری توبہ اللہ سے ہم عبادت کریں گے اللہ کی سجدے کریں گے اللہ کو ہم دوسرا بیان کریں گے اللہ کی اور پھر بیان ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور شکست دی تو سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں سے ایک ایک لفظ اللہ کو رادی کر دینے والا ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب اصلا تو ادا من سفر نماز ادا کرنا جب سفر سے واپس آئے کسی بھی سفر سے واپسی کے موقع پہ کیا کرنا نماز ادا کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر پانچ سو ستانوے فائیو نائن سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ایمان ہے کس کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا انکا بن مالک اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من سفر نہارن فرقہ بے شک رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر سے واپس نہیں آتے تھے واپس کہاں مدینہ کسی بھی سفر سے نہیں آتے تھے اللہ نہارن مگر کس وقت دن کے وقت نہارن دن کے وقت یعنی کہ رات کے ٹائم نہیں اور دن کے وقت کب فرق چاش کے وقت میں دن کو آتے اور دن میں کس ٹائم چاش کے وقت میں ایسا کیوں کیونکہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں کہ جب کوئی واپس آئے اپنے گھر میں تو گھر والوں کو پہلے خبر ہونی چاہیے وائف کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے اس کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو جب کبھی نبی علیہ السلۃ مدینہ کے قریب آتے رات کے وقت تو پھر وہاں پہ رک جاتے مدینہ میں کب داخل ہوتے دن کے ٹائم فعیدہ قادیمہ تو جب آپ آتے کہاں مدینہ میں تو بادہ بالمسجد تو آغاز کس چیز سے کرتے مدینہ میں داخل ہو کے گھر کی بجائے آپ کہاں پہنچتے مسجد میں تو مدینہ میں آپ آغاز کس چیز سے کرتے مسجد میں مسجد سے کرتے فصل لافی ہی رکھ تو اس میں آپ کیا کرتے دو رکھتے ادا کرتے سم ذرا صفی ہی پھر آپ اس میں بیٹھ جاتے کس میں مسجد میں مسجد میں بیٹھ جاتے نبی علیہ السلام مدینہ کے سربراہ تھے نبی تھے قائد تھے تو آپ مسجد میں بیٹھ جاتے پھر مدینہ کے لوگ آتے آپ سے ملتے آپ کا حال چال جانتے آپ کی گفتگو سنتے اور آپ ان سے پوچھتے مدینہ کے حالات وغیرہ کے بارے میں تو یہ انداز تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ جب واپس آتے تو کہاں جاتے مسجد میں جاتے اور وہاں پہ نماز ادا کرتے اس کے بعد باب نمبر سات باب لایت رخ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ کہ اپنے گھر والوں کے پاس اپنے اہل و یال کے پاس رات کے وقت نہ آئے لا رک رات کے ٹائم نہ آئے اللّ اپنے گھر والوں کے پاس حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے نائن ایٹ اس حدیث کے بیان ملن کرنے ملن پہ اتفاق ملن ہے ملن ملن کس ملن ملن کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا رویت ہے جناب جابر رضی اللہ رویت ہے قال وہ کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کے پاس آئے لئی رات کے وقت تو رات کے وقت آنا ممنوع نہیں ہے اگر پہلے سے آپ نے اطلاع دی ہوئی ہے لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پہلے سے اطلاع دینا ممکن نہیں ہوتا تھا تو آپ نے کیا کہا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئیں مقصد کیا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سے اطلاع دی ہوئی ہو تو کیا ہوگا یا دن کے ٹائم آئیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے گھر والوں کو تیار ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کے گھر والوں کو تیار ہونے کا موقع مل جائے گا جیسا کہ نبی علیہ صنع کے الفاظ ہیں تاکہ بکھرے ہوئے بالوں والی اپنے بالوں میں کیا کر لے کنگھی کر لے اپنے بالوں میں کیا کر لے کنگھی کر لے اور اس قسم کے دیگر الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اور تاکہ وہ عورت جس کا شوہر غیب ہے وہ اپنے بال وغیرہ صاف کر لے وفی روایت علی مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کیا ہے کالا راوی کہتے ہیں راوی کون ہے جناب جابر راوی کون ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل القرر اللہ کہ نبی علیۃۃ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے اس بات سے روکا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے پاس کب آئے لئی رات کو آئے ان کے اچانک رات کو آئے اس سے آپ نے کیا کیا ہے منع کیا ہے یتخب کہ ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے ان کے رات کو آنا چوروں کی طرح بیگم کے اوپر چھاپا مارنا جاسوسی کی نیت سے رات کو آنا بغیر بتائے رات کو آنا اور یہ سمجھنا کہ شاید میری وائف میرے بعد خیانت کرتی ہے دوسروں کے ساتھ تعلق کیمپ کر لیتی ہے تو یہ انداز اختیار کرنا جو ہے آپ نے اسے روکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے پاس رات کو آئے یا تخون ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے او یل تمس یا ان کی کمزوریاں تلاش کرے اثرات کس کہتے ہیں کمزوریوں کو غلطیوں کو یل تلاش کرے ڈھونڈے یعنی کہ اس وجہ سے بتائے بغیر رات کو آ جانا کہ میں چیک کروں کہ میری بیگم میرے بات کیا کرتی ہے یا وہ لوگ میرے بعد کیا گھر میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو آپ نے اس سے روکا ہے آپ نے کہا ہے کہ دن کے ٹائم آئیں البتہ رات کو وہ آ سکتا ہے جس نے گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے رکھی ہے اور گھر والوں سے مراد یہاں پہ کون ہے خصوصی طور پہ وائف ہے اگر ایک آدمی اپنے والدین کے گھر میں آنا چاہتا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ پہلے سے اطلاع دیے بغیر بھی آ سکتا ہے اور وہ رات کے وقت بھی آ سکتا ہے لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں خاون اور بیوی کی کہ خام بیوی کے پاس آ رہا ہے دور سے آ رہا ہے عرصے کے بعد آ رہا ہے تو یا تو اطلاع دے کر آئے کہ آج رات کو پہنچ رہا ہوں کل رات کو پہنچ رہا ہوں یا پھر وہ گھر میں داخل ہو دن کے ٹائم تو یہ تھے سفر کے احکام و مسائل اور ان پہ عمل کرنے میں بڑی حکمت ہے ایک دفعہ ایک آدمی اپنے گھر میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی وائف کے ساتھ بیگم کے ساتھ کو اور سویا ہوا ہے تو قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتا لیکن جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ کون تھا وہ کوئی عورت تھی شاید اس کی وائف کی بہن تھی اس قسم کی صورتحال تھی تو رات کو آنے میں یہ خرابیاں ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بری سوچ بٹھا لیں گے بری رائے ان کے بارے میں اپنا لیں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی وائف کو تیار ہونے کا موقع نہیں ملے گا اور پھر آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہوں گے اس حدیث سے آپ یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کے حقوق کی کس قدر حفاظت کی ہے یہ پابندی شریعت نے کس پہ لگائی ہے مرد پہ لگائی ہے خامن پہ لگائی ہے تو موقع کس کو دیا ہے شریعت نے عورت کو تیار ہونے کا خامن کے لیے تیار ہونے کا موقع دیا ہے عورت کو اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کو نہ آئیں یہ سوچ کر کہ میں چیک کروں کہ کہیں میری بیوی خیانت تو نہیں کرتی تو پھر یہ سارے جو حقوق شریعت نے یہاں پہ دیے ہیں کس کو عورت کو دیے ہیں عورت کی حفاظت کی ہے یہاں پہ الکتاب و تاث الجنائز کتاب کس کے بارے میں ہے جنائز کے بارے میں جنازے کے احکام اور مسائل ان ان کے بارے میں کتاب ہے باب نمبر ایک باب و تلقین المعتا لا الہ الا اللّہ پہلا باب کس کے بارے میں ہے اس بارے میں ہے کہ جو فوت ہو رہا ہے اسے ترکین کرنا کس چیز کی لا الہ الا اللہ کی تو یہ ترکین جو ہوگی یہ فوت ہونے سے پہلے ہوگی قبر پہ جا کے مردوں کو کہنا کہ لا الا اللہ پڑھ یہ شریعے سے ثابت نہیں ہے تو ترقین الموتہ جو فوت ہونے والا ہے جس کے فوت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے اسے ترکین کرنا اسے کہنا کہ کیا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو حدیث نمبر 599 59, سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے امام موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی مسلم عن ابی سعید الخدری قال جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سرویت وہ کہتے ہیں خاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنو اپنے فوت ہونے والوں کو تلقین کرو کس چیز کی, لا الہ الا اللہ کی. تلقین کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی کلام پڑھنا تاکہ سننے والا بھی وہ بھی الفاظ کو دہرائے یعنی کہ جو فوت ہو رہا ہے وہ مشکل حالت کو آپ لا اللہ پڑھیں اس کے قریب یا اسے کہیں کہ پڑھو کئی علماء کے نام کہتے ہیں کہ فوت ہونے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا اللہ پڑھو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لا پڑھنے سے انکار کر دے اور کام خراب ہو جائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ فوت ہونے والے کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا پڑھو اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مصن میں لے کر آئے ہیں کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں میں سے ایک آدمی کی کیا کی عیادت کی آپ اس کی عیادت کے لیے آئے فقالت تو آپ نے کہا یا خال اے میرے ماموں قل لا الا آپ پڑھیں کیا پڑھیں لا الا اللہ, اللہ پڑھیں سگے ماموں نہیں تھے لیکن آپ نے کیا کہا کیا پڑھو لا الا پڑھو تو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے پڑھنے کا حکم دینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہ لا الا کی کیا حمیت ہے فوت ہونے سے پہلے ابود شریف کی حدیث ہے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے کہ جس کے آخری الفاظ کیا ہوئے اللہ لا الہ اللہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگا تو فوت ہونے سے پہلے بھی لا پڑھنے کا موقع مل جائے اور اسی لفظ پہ موت آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ خیر کی علامت ہے سو فیصد گرنٹی تو ہم نہیں دے سکتے لیکن کافی حد تک یہ خیر کی علامت ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے موت اچھی آئی ہے یوں لگتا ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوا ہے یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور واقعہ یعنی کہ درست ہے جھوٹا نہیں ہے من گڑت نہیں ہے اور اس میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ابھی سے اچھا تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں آخری موقع پہ کیا پڑھنے کی توفیق دے لا الہ الا اللہ اور ابھی سے ایسے دوست بنا لینے چاہیے جو ہماری فوت کی کے موقع پہ ہمارے دائیں بائیں موجود ہوں اور ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بارے میں کہیں اگر ہمارے دوست ہوئے سارے آوارہ ب... قسم کے لوگ گانے گنگنانے والے لوگ تو وہ ہمیں کب کہیں گے لا الہ پڑھو ان کو اتنی ہوش کہاں اس لیے اپنی بیٹھک اچھی بنائیے اپنے دوست اچھے بنائیے تو واقعہ کیا ہے اس واقعے کو امام زہبی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور واقعہ روایت کرنے والے جو امام ہیں وہ ہیں محمد بن مسلم بن وارا محمد بن مسلم بن وارہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو ذورا رازی کے فوت ہونے کا وقت تھا کس کے فوت ہونے کا وقت تھا امام ابو ذرا راضی تو میں نے امام ابو حاتم سے کہا کہ بھائی یہ تو فوت ہونے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لا اللہ پڑھنے کی ترکین کریں تو امام ابو ہاتم کہنے لگے کہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے امام سے کہوں کہ پڑھو لا اللہ حالانکہ ابو حاتم خود بہت بڑے امام ہیں امام ابو ذورا بھی بہت بڑے امام ہیں امام ابو حاتم کہتے ہیں مجھ میں اتنی ضرورت نہیں ہے دونوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ ہوتے ہیں اچھے دوست آپ کے دوست علماء ہونے چاہئیں آپ کے دوست دین کے طالب علم ہونے چاہیے آپ کے دوست نمازی قسم کے لوگ ہونے چاہیے آپ کے دوست توحید والے لوگ ہونے چاہئیں اور شرک والا ہوگا وہ تو آپ کو کہے گا پڑھو کیا پڑھو یا علی مدد کیا پڑھو یا, یا شیخ عبد القاد یا شیخ عبد القادر شی اللہ توحید والے دوست بنائیے دین کے طالب علم دوست بنائیے آپ دیکھیے کیا ہو راج دن کی دوستی اچھی ہو تو امام محمد بن مسلم بن وارہ اور ابو حاتم یہ دونوں بڑے امام ہیں دونوں محدث ہیں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوں کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں آیا ہے کہ جس کی زبان پہ آخری الفاظ اللہ لاٮٔے وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا دونوں آ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے پہلے امام محمد بن مسلم بن وارہ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے حدیث پڑھی لیکن حدیث ہماری طرح تو نہیں پڑھی نا حدیث کے ساتھ سند بھی حدیث کے ساتھ علماء اور محدیثین کا یہی انداز ہوا کرتا تھا ان کے امام محمد مسلم بیان کرنے لگے کہ مجھے حدیث بیان کی میرے فلاں استاد نے ان کو حدیث بیان کی ان کے فلاں استاد نے ان کو حدیث بیان کی ان کے فلاں استاد نے کہ کہہ رہے تھے مواد بن جبل جو صحابی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جس کی زبان پہ آخری الفاظ لا الہ لا الہ اللہ ہوئے جنت میں داخل ہوگا جی یہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں کون امام محمد بن مسلم بن وارہ جی یہ امام مسلم جو مشہور ہیں یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں بات کر رہا ہوں محمد بن مسلم کی یہ ان کے علاوہ ہیں تو انہوں نے سند پڑھی تو امام ابو ذورا راضی کو دیکھ کر اور وہ موت کا وقت دیکھ کر تاری ہو گئی گبراہ گئے حدیث پڑی نہیں گئی بلکہ سند بھی پوری نہیں کر سکے کہتے میری حالت ایسے ہوگی کہ جیسے میں اس حدیث کو جانتا ہی نہیں ہوں ماں بزرا راضی اور موت کا وقت یہ وقت بہت خطرناک ہوتا ہے اللہ سے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے ابھی سے معلوم نہیں مجھے آپ کو موت کیسے آئے پھر امام ابو حاتم جو ہیں انہوں نے کوشش کی انہوں نے بھی سند پڑھنی شروع کر دی وہ بھی مکمل نہیں کر سکے اللہ اکبر پھر امام ابو ذور جو لیٹے ہوئے تھے جن کو پڑھانے کے لیے آئے تھے جن کو سکھانے کے لیے آئے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے مجھے اٹھاؤ اٹھایا گیا انہوں نے اپنی سند پڑھی اور یہ حدیث پڑھی جب ان الفاظ پہ پہنچے کہ من منکانہ آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ہا پہ, پہ پہنچے تو روح قبض ہو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایسی موت دیتا ہے لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں تو کیا اسباب ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جوانی میں ان ایام میں اللہ سے تعلق قائم کریں تو مشکل حالت میں یہ تعلق کا کام آئے گا اور پھر اچھے دوست بنائیں جو آپ کی تیمارداری کے لیے بار بار آئیں آپ کو نصیحتیں کریں آپ سے اکتائیں نہیں اور جب موت کا وقت آ رہا ہو تب بھی آپ کے قریب بیٹھے ہوں اور آپ کو اچھی نصیحت کریں اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ اپنی وائف اور بچوں کی اچھی تربیت کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اس موقع پہ آپ کے قریب آپ کے دوست نہ ہو کون ہو آپ کی بیگم ہو آپ کے بچے ہوں تو یہ ماحول پیدا کر کے جائیں یہ احادیث سنائیں آپ کے گھر میں حدیث کا درس گونجے تو آپ کے بچوں کو یاد ہو کہ ابا جی نے یہ حدیث سنائی تھی یا ان کے ذریعے سنی تھی آج اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا تو بر خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوت ہونے والے کو لا الہ اللہ کی تلقین کرنی چاہیے یا تو آپ اس کے قریب بیٹھ کے لاء اللہ پڑھیں اور اگر وہ پھر بھی نہ پڑھے تو آپ اس کو صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا لا اللہ پڑھو میرے بھائی لال پڑھو چچا جی لال پڑھیں ابا جی لال پڑھیں باب نمبر دو باب ما یوقال عند المصیبہ باب یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جائے کون سے الفاظ پڑھے جائیں کون سی دعا پڑھی جائے حدیث نمبر چھ سو سکس زیرو زیرو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم عن ام سلم تنہا قالت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آصر ویت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ما من مسلم تصیب ہو مصیبہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی مصیبت آئے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے ف یقول تو وہ کہے کیا کہے ماں امرح اللہ تو وہ, وہ الفاظ کہے جن الفاظ کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جس پہ بھی کوئی مصیبت آئے چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی ہو مصیبت اپنے جسم سے تعلق رکھتی ہو یا جسم یا مصیبت کا تعلق اپنے اہل و یاد سے ہو بیگم سے ہو بچوں سے ہو یا اپنے مال وغیرہ سے ہو تو فرمایا کوئی بھی ایسا مسلمان جس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کہے کیا کہے ما ماں اللہ وہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا کس نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ راجعون. کہاں پہ اللہ نے حکم دیا جی سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں اللہ لطرہ کیا فرماتے ہیں آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو اب سوال پیدا ہوا سبر کرنے والے کون ہیں فرمایا اللہ دینا صاحب مصیبت صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کہتے ہیں الیہ راجعون کہتے ہیں مرحمٰ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں اور رب جن کے درجات کو بلند کرتا ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس عت میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ الفاظ پڑھے گئے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے ان کی ستائش کی ہے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم یہ پڑھو یہ لفظ نہیں کہا اللہ نے تو پھر نبی اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ وہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان ناری اللہ ناری راج دی جی دیکھیں اللہ رب العزت جب قرآن حکیم میں کسی بات کی تعریف کرتے ہیں کسی بات کی ترغیب دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہوگا یہ حکم کیا ہوگا استحبابی ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں استحبابا کہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تمہیں ایسا کرنا چاہیے آڈر نہیں ہے کہ کرو یعنی کہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا ایسا نہیں ہے تو جس جس چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ترغیب کے انداز میں تعریف کے انداز میں گویا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وازی ہو گیا لو مائیکرام جی جی جی تو اپ فرماتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ یہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں اور مزید کیا کہے اللهم فی مصیبتی الا مجھے اجر دے مجھے ثواب دے فی مصیبتی میری اس مصیبت میں ان کے یہ مصیبت آئی ہے میں صبر کر رہا ہوں جی یا اللہ تو اس سے اجر و ثواب لینا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے میری مصیبت میں صبر اجر دے وہ اخلف لی خیرمینا اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما وہ اور بدل عطا فرما لی مجھے خیرمینا اس سے بہتر جو چیز تو نے واپس لی ہے اس سے بہتر مجھے دے جو میرا نقصان ہوا ہے اس کے عوض میں مجھے اس سے بہتر دے وہ اب اور مجھے بدلتا فرما خیر رمینہ اس سے بہتر اللہ مگر اب آ مگر کیونکہ شروع میں کیا آیا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ الفاظ کہے جن کے کہنے کے اللہ نے حکم دیا ہے انہ راجون اللہ مجرنی فی مصیبتی وخرف لی خی رمینہ اللہ مگر کہ جو بھی ایسے الفاظ کہے گا مگر کیا ہوگا اخلاف اللہ اللہ خیرا اللہ اسے بدلتا کرے گا اس سے بہتر جو مصیبت آئی ہے اس سے بہتر اللہ تعالی اسے بدلتا کرے گا انا کا ترجمہ چھوڑ گیا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے ان نا بے شک ہم کے ہیں کیا ہے ہم اللہ کے ہم اللہ کی مخلوق مخلو ہیں ہم اللہ کے مملوک ہیں, ہم ہیں ہماراخ بھی اللہ ہمارا مالک بھی اللہ و ان نا ل اور بے ہم اسی کی طرف کس کی طرف اللہ کے تو راجن واپس جانے والے ہیں اللہ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ ہمارا حساب لے گا اور ہمیں اجر و ثواب دے گا تو گناہ ملے گا اللہ پوچھے گا کیوں صبر کریں گے تو اللہ جو روز دے گا قالت کہتی ہیں. کون کہتی ہیں جیسا یا دیس کون روایت کر رہی تم سلما جی. تو وہ کہتی ہیں ما مات ابو سلمہ جب فوت ہو گیا کون ابو سلما ابو سلمہ کا نام کیا ہے عبداللہ اللہ بن عبد ال عبداللہ بن عبد السد المخزومی ان کا نام ہے اور یہ ان میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لے کر آئے ہیں اور یہ نبی علیہ السلاط والسلام کے بھائی لگتے ہیں ہاں دودھ کے لحاظ سے بھائی رضاط کے لحاظ سے آپ کے کیا لگتے ہیں بھائی لگتے ہیں اور یہ آپ کی پھوپھو کے بھی بیٹی ہیں کون سی پھوپھو برہ کون سی پھوپھو برا بنتے عبد المطلب تو یہ جو ہیں عبداللہ بن عبدالاسد المخزومی جی. آپ کے رضائی کیا لگے بھائی, بھائی اور آپ جی. کے کزن بھی لگے پھوپھو کے بیٹے لگے جی. اور پھر آپ پہ ایمان لائے تو آپ کے ان کے صحابی لگے جی. تو ان کی وائف ہیں کون ام سلمہ جی. اور یہ ابو سلمہ وہ ہیں جو پہلے پہل مسلمان لے کر آئے جب مکہ میں ظلم و ستم مسلمانوں پہ بڑھ گیا انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور حبشہ کی طرف ہجرت آسان نہیں ہے کیوں؟ مکہ اور حبشہ کے درمیان میں کیا ہے سمندر ہے سمندر کو کراس کر کے جانا ہے اور کالوں کی زمین پہ جانا ہے ان کا کلچر اور ہے ان کی ثقافت اور ہے کیوں جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا دین بچانے کے لیے اپنی توحید بچانے کے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے سمندر کراس کر کے کہاں گئے ہیں حبشہ کالوں کی سر زمین پہ اور آج کئی مسلمان مسلمان ممالک سے جا رہے ہیں گوروں کی زمین پہ کالوں کی زمین پہ نہیں کہاں جا رہے ہیں گوروں کی زمین پہ کس لیے پاؤنڈ کمانے کے لیے چاہے ایمان ضائع ہو جائے ڈالر کمانے کے لیے چاہے دین بک جائے آپ کا دین ہو سکتا ہے محفوظ رہے لیکن آپ کے بچے کے دین کی گارنٹی وہاں پہ کون دے گا آپ کے پوتوں کے دین کی گارنٹی وہاں پہ کون دے گا تو یہ صحابہ کے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلیں جیسے انہوں نے دین کی خاطر امام کی خاطر مسائب برداشت کیے مکہ میں رہتے ہوئے بھی اور حفشہ میں ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ بھی وہاں ہفشہ میں کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا وہاں پہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا بس یہ سنا تھا کہ حفشہ کا بادشاہ ایک اچھا آدمی ہے یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی کوٹھیاں یا بنگلے انتظار کر رہے تھے نہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی حکومت جو ہے عطی وظیفہ دے گی راشن دے گی ایسا کچھ نہیں تھا اللہ کے لیے ہجرت کی ہے ابو سلمہ نے پھر دوبارہ ہجرت کی مدینہ کی طرف کتنی عجتیں کی ہیں دو تو کتنے عظیم صحابی ہوئے یہ اللہ اکبر تو جب فوت ہو ابو سلما کل میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہیں امر سلما کہتی ہیں ابی سلمہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو سلما سے بہتر ہو یعنی کہ ان کو دعا کا پتا چلا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے جو ابھی گزری ہے کیا آیا تھا کہ اس مصیبت پہ مجھے عجر و دینا اور اس سے بہتر مجھے بدل دینا ایسے ہی ہے نا تو کہہ رہی ہیں میں نے سوچا میں یہ دعا پڑھوں تو ابو سلمہ سے بہتر ہے کون ابو سلمہ سے بہتر کون ہے تو مجھے ملے گا کہتی پھر, پھر کہتی ہیں ابو سلما کا تعارف کروا رہی ہیں پھر ابو سلمہ کی شان بیان کرنے لگی ہیں اولو بیتن وہ پہلا گرانہ ہے کون ابو سنید. سلمہ کا گرانا یعنی کہ میں وہ اور میں ان کی بیوی یعنی کہ ابو سلمہ جو ہیں وہ پہلا گرانا ہے حاضرہ اللہ رسول اللہ جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے رسول علیہ الساط کی طرف سما <قلتوها> انا پھر بے میں نے یہ الفاظ کہہ دیے یہ دعا جو اگی گزری ہے یہ میں نے پڑھ دی پہلے زیر میں تو یہ آیا کہ کیا پڑھنے کا فائدہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھے ملے گا پھر میں نے اللہ کے نام لے کے یہ دعا پڑھ دی اور پھر مضبوط ایمان سے پڑھی ہے دوسری بات میں وضاحت آئی ہے کہ پھر اللہ نے میرے دل میں پختہ ارادہ ڈال دیا کہ مجھے پڑھنی چاہیے اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اللہ بہتر دے سکتا ہے کہ نہیں سما پھر میں نے یہ الفاظ کہہ دیے فخلف اللہ علی خی فخلف اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے مجھے بدل عطا کیا کس کی شکل میں رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو اللہ پہ ایمان لائیں تو اللہ بہت کچھ کرنے ہر کچھ ہر ہر, ہر ہر کچھ کرنے پہ قادر ہے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, نہیں ہے, ہے دیکھیں امر سلما کے دین میں پہلی سوچ کیا آئی تھی کہ ممکن نہیں ہے کہ ابو سلما سے بہتر کوئی مل جائے لیکن جب اللہ پہ ایمان لائیں دل سے الفاظ کہے تو اللہ نے ان سے بہتر کوئی دیا کی نہیں دیا؟ دیا نہیں تو اگر مسلمان صحیح مانوں پہ اللہ پہ اللہ ایمان لے آئے تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور ان کو فتح و نصرت دے گا لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں یہ سوچ رہے ضلیل السوا کیوں ہیں؟ ایمان کمزور کبیرہ گناہوں کا کثرت سے ارتقاب کرتے ہیں اور اس کے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی پشمانی بھی نہیں ہوتی بلکہ کبیرا گناہوں کو گناہ سمنا تر کر دیا ہے ان حالات میں پھر اللہ سے شکوہ کیوں اس کے بعد باب نمبر تین باپ اغماد المیت و دعا اولاہ میت کی آنکھیں بند کرنا اقباد المیت میت کی آنکھیں میت کی آنکھیں بند کرنا وہ دعا لو اور اس کے لیے کیا کرنا دعا, دعا کرنا حدیث نمبر 601 601 اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام مسلم عن ام سلمہ تقالت ام سلمہ رضی اللہ ناصر ہے وہ کہتی ہیں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی علی سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کس پہ ابو سلمہ, سلمہ پہ ابو سلمہ, یعنی سلمہ کے پاس آئے مکشک کا بسر ہو جب کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی فوت ہو چکے تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی فغمدہ ہو تو آپ نے ان کی نگاہ کو کیا کیا بند کر دیا آنکھوں کو کیا کیا کیوں بند کر دیا تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں اگر میت کی آنکھ کھڑی رہے گی تو میت اچھی نظر آئے گی عجیب و غریب بری نظر آئے گی اس لیے فوت ہونے کے فوراً بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور میت کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں یہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں اس لیے کھل جاتی ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو میت روح کو دیکھتی ہے کہ میری روح کدھر جا رہی ہے تو روح جا جاتی جا رہی ہے چڑھتی جا رہی ہے اور یہ دیکھتا جا رہا ہے اتنی دیر میں وہ آنکھیں پھر بند نہیں ہوتی پہلے تو جسم تازہ ہوتا ہے بعد میں جسم سخت ہو جاتا ہے بعد میں اگر آنکھ بند کریں گے بھی تو نہیں ہوگی اس لیے فوت ہونے والے کے فوت ہونے کی فون و بعد کیا کرنا چاہیے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے یہاں پہ یہ میں یہ بتا دوں کہ چونکہ پچھلے حدیث میں سلمہ کا تذکرہ ہوا ہے یہاں پہ بھی سلمہ کا تذکرہ ہوا ہے تو اس لیے میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں میں نے کیا کہا تھا اللہ کے رسل کے کیا لگتے ہیں رضائی بھائی, بھائی, بھائی, بھائی ہیں بودے بودے یہ ہمیں کس حدیث پتہ چلا وہ حدیث آپ کو بتا دوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علی سات اسلام کی کیا لگتی ہیں وائف ہیں ابو سفیان کی بیٹی, بیٹی, بیٹی ہیں امیر معاویہ کی بہن ہیں یہ ام حبیبہ ایک دن کہنے لگی نبی علی السلاۃسلام سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے شادی کریں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بہن سے یعنی کہ ہے کہ سالی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو آپ نے کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں یعنی تم برداشت کر لو گی کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں تمہیں ابھی باہ کہنے لگی اللہ کے رسول پھر کیا ہوا جب میری کئی سوکنے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ اس چیز میں شریک ہو اس خیر میں کون میری بہن کہ آپ کی بیوی بننا بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی سعادت ہے تو جب اور عورتیں ہیں جو میری شوکنے ہیں اور یہ زیادہ حاصل کر رہی ہیں تو کیوں نہ میری بہن یہ زیادہ حاصل کرے اور میں نے سنا ہے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں کیسے نکاح کرنے والے ہیں امر سلم کی بیٹی زینب سے آپ نکاح کرنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا زینب سے میں نکاح کروں گا وہ تو رضاک کے لحاظ سے میری کیا ہے بتیجی ہے کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا کس نے سویبا نے کس نے جس کو ہم اردو والے کیا کہتے ہیں صوبیہ ٹھیک ہے تو کیا کہا آپ نے کہ میں اور ابو سلمہ رضائی بھائی ہیں تو ابو سلمہ کی بیٹی میری کیا لگی बतیز... کے لحاظ سے بتیجی لگی اور بتیجی سے نکاح کرنا جائز नहीं. نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ ام سلمہ کی کیا لگی बतی. بیٹی تو اپنی بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز नहीं. نہیں ہے اس کا تذکرہ اس موقع پہ اللہ کے سرخ کے حدیث میں نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے ہے اس سے ہمیں معلوم ہے تو برحال آپ نے نہ امی حبیبہ کی بہن سے نکاح کیا اور نہ ام سلما کی بیٹی زینب سے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ بتا دیا کہ ابو سلما میرے کیا ہیں رضائی بھائی ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوبی سلما ابو سلمہ پہ اس حال میں کہ ان کی نگاہ کیا تھی کھلی <تصفح> ہوئی تھی اغ تو آپ نے ان کی نگاہوں کو کیا کیا بند کر دیا ثم پھر آپ نے کہا ان روح ادا خبیدا تاب آسارو بے شک روح ادا قبید جب قبض کی جاتی ہے روح جب قبض کی جاتی ہے تو تاب اس کی پیروی کرتی ہے البسر النگا نگاہ دیکھتی ہے کہ میری روح کہاں جا رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیے روح جب قبض کی جاتی تاب اس کی پیروی کرتی ہے کس کی روح کی, روح, کی؟ جی روح کے لیے لفظ کیا آیا یہاں پہ تابیاہو مذکر کا لفظ آیا ہے حالانکہ روح جو ہے وہ مونس ہے مونس سمائی ہے لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ روح کا استعمال بطور مذکر بھی ہوتا ہے بطور مونس بھی بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو لغت ہیں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ مذکر لفظ ہے اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ مونس ہے مگر عام طور پہ یہ مونس ہی استعمال ہو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے بطور مذکر, مذکر کہ روج وئی داخوبی دا جب قبض کی جاتی ہے تب یاہو اس کی پیروی کرتی ہے کیا البسر ہو نگاہ فقط جناسم من اہلی ہی تو کچھ لوگ چلائے بلکہ چلا کر رونے لگے چیخنے لگے من اہلی ابو سلما کے گھر والوں میں سے ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ اونچی اونچی وات سے رونے لگے اور چلانے لگے چکھنے لگے فقالا تو آپ علی سات اسلام نے فرمایا لا لاتا انفسکم اللہ بخیر اپنے بارے میں دعا نہ کرنا اللہ بخیر مگر خیر کی کیوں فعن الملائے کیونکہ فرشتے یوں آمین کہتے ہیں علامہ تقلون اس پہ جو تم کہہ رہے ہو جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اس موقع پہ لوگ جو دعائیں یا بدعائیں کرتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں آمین اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پہ فوت ہونے والے کے رشتے دار کیا, کیا الفاظ کہہ جاتے ہیں ہائے میں مر جاتی ہائے میں مر جاتا ہائے میں مر جاؤں جب آپ کہیں گے ہائے میں مر جاؤں پھر سے کیا کہیں گے آمین, آمین, آمین یہ میں نے ایک مثال دی ہے اس سے زیادہ خطرناک الفاظ اس موقع پہ میت کے لواحقین استعمال کرتے ہیں اور یہ غلط ہے یہ نوحہ ہے جس سے روکا گیا ہے رونے کی اجازت ہے انکھوں سے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا جن میں اعتراض ہو اللہ تعالیٰ کے اس معیت کو فوت کر لینے پہ یہ درست نہیں ہے اور اس موقع پہ دعائیں دینا اپنے آپ کو یہ بھی درست نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا اللہ اپنے بارے میں دعا نہ کرو اللہ بخیر مگر خیر کی اپنے بارے میں جو دعا کرنی ہے وہ کون سی ہو خیر کی فعن الملائی کیونکہ فرشتے امین کہتے ہیں علامات اس پہ جو تم کہتے ہو جو الفاظ کہتے ہو جو دعائیں کرتے ہو اس پہ فرستے کیا کہتے ہیں آمین کہتے ہیں قالا پھر آپ نے کہا اللہ مَ اللہ فرلی اب سلامہ اللہ فرلی ابھی سلمہ اب یہ دعا ہو رہی ہے مجید کے لیے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اے اللہ ابو سلما کو معاف کر دے ورفع درجہ تو فلم اور اس کا درجہ بلند کر دے فلم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں انبیاء صالحین شہداء دی. یہ سب کیا ہدایت یافتہ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو سلما کا درجہ بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں میں یعنی کہ اس کے اس کی شان بلند کر کے اس کی روح کو ہدایت یافتہ لوگوں کی روح کے ساتھ ملا دے یہ مطلب ہے سمجھے ہیں علماء کرام جی. ورفا درجہ تہو اور اس کا درجہ بلند کر دے فل ماہدگین ہدایت یافتہ لوگوں میں مہدیین جمع مہدی کی مہدی کس کو کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو یعنی کہ اس کا درجہ بلند کر کے اس کو شامل کر دے کن کے ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ وخلف فی عاقب ہی فی الغا اور اس کا جانشین بن جا یہ تو چلا گیا یا اللہ اب اس کا کیا بن جا کس معاملے میں فی یاقب ہی اس کی اولاد میں اللہ اس کا جانشین بن جا فی یاقب ہی اس کی اولاد میں فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں اس کی اولاد میں سے جو باقی رہ گئے ہیں جو زندہ ہیں یا اللہ ان میں تو اس کا کیا بن جا جانشین بن جا یا اللہ ان کے معاملات تو سنبھال لے ان کے معاملات تو حل کر دے ان کے معاملات تو آسان کر دے یا اللہ ان کو رزق دینے والا تو بن جا یا اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تو بن جا یہ مطلب ہے وخلوف یا اللہ اس کا جان بن جا فی عاقی بھی اس کی اس کی اولاد میں فرغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں باقی رہ جانے والوں میں وقف اور ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی یا رب العالمین اے جہانوں کے رب رب کون ہوتا ہے جہانوں کو پیدا کرنے والا ان کو ان کا ان کا مالک ان کو رزق دینے والا ان کو سنبھالنے والا ان کو پالنے والا وف صح لو فی ہی اور اس کے لیے کشادہ کر دے فی قبری ہی اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے فی قبری اس کی قبر میں افساہ کشادگی پیدا کر دے لہو اس کے لیے فی قبری اس کی قبر میں ونور نور لہو فی ہی اور اس کے لیے نور پیدا کر دے روشنی پیدا کر دے فی ہی اس میں کس میں قبر میں کیسی دعا ہے بڑی شاندار دعا ہے یہ کام ہے کرنے والا کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی آنکھیں بند کریں اس کے لیے دعائیں کریں لیکن لوگوں کی توجہ کی چلی جاتی ہے کہ ہم نے نوحہ کرنا ہے اونچی اونچی سے رونا ہے اور لواحقین کو بھی رلانا ہے جس جس کی وجہ سے میت ہماری دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے یہ عظیم دعائیں ان کا اس موقع پہ اہتمام کرنا چاہیے دیکھیں فو تو جانے کے فو بعد دعائیں شروع ہو گئی ہیں کس کے لیے میت کے لیے تو اب باپ کیا تھا ہمارا میت کی آنکھیں بند کرنا تو آپ نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور وجہ بھی بتا دی کہ آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں اور پھر آپ نے ابو سلمہ کو دعائیں دی بالکل اور آپ نے بدعائیں آپ, نے آپ کو دعائیں دینے سے اس موقع پہ روکا ہے اب ہم آتے ہیں باب نمبر چار کی طرف کیا باب ہے باب المر حسن غن نبی موت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن کا حکم یعنی کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب آپ فوت ہو رہے ہوں تب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں زندگی کیسی گزرنی چاہیے زندگی میں دونوں چیزیں برابر ہوں کیا خوف اور رجا کیا برابر ہوں جی خوف اور رجا جب آپ کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے تو آپ کاپ اٹھے آپ کو ڈر لگے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا اور جب آپ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو آپ کہیں نہیں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا کسی ایک چیز کو غالب نہ آنے دے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں کیا خوف اور رجا عام طور پہ کیا دیکھا گیا ہے عام طور پہ کئی لوگ دیکھے گئے ہیں جو بس اللہ سے خوف ہی رکھتے ہیں امید نہیں یعنی کہ وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں ہم تو پکے جن ہیں دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلو جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے ہم پکے جنتی ہیں جبکہ کیا ہونا چاہیے دونوں چیزیں اور یہ دونوں چیزیں ہمارے صرف صارن کہا کرتے تھے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے دو پروں کی حیثیت رکھتی ہیں جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں گی وہ آگے بڑھ سکے گا کامیاب زندگی گزار سکے گا اڑ سکے گا اور جو جس کے پاس ایک چیز نہیں ہوگی تو وہ اڑ نہیں سکے گا وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکے گا البتہ فوت ہوتے وقت آپ کس کو غالب کر دیں رجا کو امیدوں کو اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگا لیں فوت ہوتے وقت اللہ کے عذاب کی بجائے آپ کیا امید رکھیں اللہ کی رحمت کی اور جو فوت ہو رہا اس کے اس کو بھی یہی امید دلائیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب عمر فاروق جب فوت ہونے والے تھے پیٹ سے خون نکل رہا تھا اور اطبا علاج کرنے والے بھی مایوس ہو گئے تھے تو لوگ یادت کے لیے آ رہے تھے جناب عبداللہ ابن عباس آئے انہوں نے ان کو اچھے الفاظ کہے اس مقابلے کہ المؤمنین آپ کے لیے خوشخبری ہے آپ اسلام لائے آپ نے جہاد کیا اللہ کے رسول کے صحبت میں رہنے کا آپ کو موقع ملا پھر اسلام کے لیے آپ کی یہ خدمات ہیں وہ خدمات ہیں اس قسم کی باتیں کی ہیں کس نے تو ان کو کیا دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں اور امید پیدا کر رہے ہیں ان کے دل میں تو یہ انداز ہونا چاہیے میت کا اپنا بھی اور دوسرے لوگ بھی اس موقع پہ کیا دیں میت کو امید دلائیں اور حوصلہ دیں اور لا اللہ وغیرہ پڑھنے کی تلقین کریں حدیث نمت 602 602 میم عن جابر بن عبداللہ الانسالی کس سے رویہ تجابر بن عبداللہ الانسالی سے قال وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتی بثلاثت ایام میں نے نبی علیہ السلام کو آپ کے فوت ہونے سے تین دن پہلے سنا یقولو اس حال میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے الفاظ کون سے ہیں جو آپ نے فوت ہونے سے جی تین دن جی پہلے کہے ہیں کیا کہہ رہے تھے لَا يموتن يحسن باللہ تعالی جی تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے جی تم میں سے کسی ایک کو ہرگز موت جی نہ آئے مگر اس حال میں حالیہ ہے، مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ حسن زن رکھتا ہو اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب موت آ رہی ہو اس موقع پہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر لیں اس نے زن قائم کر لیں کہ میرا اللہ میرے اوپر رحمت کرے گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا تو یہ حدیث وعدے ایسے ہی ہے نا اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر پانچ کی طرف باب ادا خرجت روح المیت جب میت کی روح نکل جائے جب میت کی روح نکل, جائے, نکل جائے, جائے پھر کیا ہوتا ہے باب نمبر پانچ ہے حدیث نمبر چھ سو تین سکس زیرو تھری میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے ملنم ملنم کون سے امام امام مسلم آن ابھی ہو رہی جناب ابو ریہ صروت ہے وہ کہتے ہیں کہ ادا خرجت روح المؤمن جب مومن کی روح نکلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں جناب ابو رحرہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ نبی علی ساط اسلام کے نہیں ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ نبی علی ساطو اسلام کے ہیں حدیث کا آخر آپ کو بتائے گا حدیث کا آخری الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے نبی علی سات اسلام نے کہے تھے راوی شروع میں یہ کہنا بھول گیا کہ عضرۃ ابو رحرا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں ابو الصر و وہ کہتے ہیں عدا خراج روح المومن جب مومن کی روح نکلتی ہے کہاں سے اس کے جسم سے کہاں سے نکلتی ہے اس کے جسم سے تلقہ تو اسے لیتے ہیں تلقہ اسے لیتے ہیں, ہیں. ہیں. ملکانی دو فرشتے یوس اس حال میں کہ وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں اوپر کس طرف لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کو وصول کون کرتے ہیں دو فرشتے تو موت کا فرشتہ ایک ہے کہ دو ہیں تو یہاں پہ کہا گیا دو فرشتے ہاں روح قبض کرنے والا ایک ہوتا ہے پھر اس سے دیگر فرشتے روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو تلقہ اسے وصول کر لیتے ہیں اسے لے لیتے ہیں ملکان دو فرشتے یو اس حال میں کو اس روح کو چڑھا کر اوپر لے جاتی ہیں قالحماد حماد کہتے ہیں حماد کہاں سے آ جی یہ ایک راوی ہیں صحابی کون سے ہیں جس حدیث کو بیان کرنے والے ابو الحرا سے حدیث لی ہے عبداللہ بن شکیق نے کس نے حدیث لی ہے عبداللہ بن شکیق نے اور عبداللہ بن شکیق سے حدیث لی ہے بدیل بن میسرا نے اور ان سے حدیث لی ہے حماد بن زید نے تو حماد تھوڑا سا نیچے ہیں ہماد بن زید بات کرتے ہیں بدیل سے بدیل عبداللہ بن شقیق سے اور وہ سے تو یہ ہماد کہتے ہیں فَدَكَرَ مِن وَدَكَرَ الْمِسْكَ تو آپ نے تذکرہ کیا کس نے اب یہاں پہ دو احتمال ہیں دو امکان ہیں پہلا احتمال پہلا امکان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فضاکارہ کہ میرے استاد بدیل نے جب یہ حدیث مجھے بیان کی تو حدیث میں نبی علی صلام کی ان الفاظ کا تذکرہ کیا الفاظ تو اللہ کے رسول کے ہیں تو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے استاد نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے تھے دوسری امید یہ کہ ہم کہتے ہیں فضاکارہ تو تذکرہ کیا نبی علی سات وسلام نے تو حماد نے تو اللہ کے رسول سے نہیں سنی مراد یہ کہ حماد کہتے ہیں کہ مجھے بدیل نے بیان کیا اور ان کو عبداللہ بن شکیق نے ان کو ضبر نے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تو رزلٹ آخر میں یہ نکلے گا کہ یہ الفاظ کس کے ہوں گے اللہ کے رسول کے تو حماد کہتے ہیں فضا تو ذکر کیا تذکرہ کیا بدیل ہمارے استاد نے یا نبی علی صنع نے من طیب ری اس کی عمدہ خوشبو کا کس کی؟, کی اچھی روح کی یہ اچھی روح کی بات ہو مومن کی روح کی بات ہو رہی ہے نا تو مومن کی روح کی اچھی خوشبو کا تذکرہ کیا کس نے نبی علیہ سات والسلام نے ودا کر اور آپ نے تذکرہ کیا کستوری کا کس کا تذکرہ کیا یہ کہ جیسے کستوری سے خوشبو آتی ہے ایسے ہی مومن کی روح سے خوشبو آتی ہے اس قسم کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوں گے بس یہاں پہ حماد نے اتنا ہی بتایا ہے کہ نبی علیم نے کستوری کا تذکرہ کیا تو علمائے کے نے اندازہ لگایا کہ کسوری کا تذکرہ آپ نے کیا کیا ہوگا کہ آپ نے بتایا کہ مومن کی روح سے خوشبو آتی ہے کس کی طرح کستوری کی طرح کالا کہا کس نے نبی علیقم آئی اور آسمان والے کہتے ہیں کون کہتے ہیں آسمان والے, آسمان والے کہتے ہیں روح قیبن جا ات من قبر الارض پاک رو آئی ہے ایک پاک رو آئی ہے کہاں سے زمین, زمین, زمین کی جانب سے ایک پاک رو آئی ہے زمین, زمین, زمین کی جانب سے جب کسی گھر میں فوت کی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ علمائی کے نام سے بڑی باتیں پوچھتی ہیں ایک بات یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہمارا جو یہ آدمی فوت ہوا ہے کیا اس کی ملاقات ہمارے پرانے فوت شدہ لوگوں سے ہوئی ہوگی جی. تو یہ جواب آ گیا اور ایک ایک روایت اور بھی آتی ہے امام ابن تیمیہ نے اسے مجموع الفتو میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند قابل قبول ہے کہ جب کوئی اچھی روح فوت ہوتی ہے اور اسے مومن روحوں میں داخل کیا جاتا ہے اچھی روحوں میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس پوچھتے ہیں فلاں آدمی کا کیا بنا تو وہ کہتا ہے اس کی روح یہاں نہیں آئی یہ نئی میت جو آئی ہے جو نئی روح ہے وہ کہتی ہے کہ اس آدمی کی روح یہاں نہیں آئی کہتے نہیں یہاں تو نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح پھر ادھر چلی گئی ہے کدھر جہنویوں کی طرف بری روحوں کی طرف تو اس سے پتا چلا کہ مومن روحوں کی مومن روحوں سے وہاں ملاقات ہوتی ہے لیکن یہ نظریہ غلط ہے جو پاکو ان نے پھیلا ہوا ہے کہ نیک روح کدھر آتی ہے جمعرات کے دن گھر میں آتی ہے جمعرات کے دن کہاں آتی, کہ آتی ہے گھر میں آتی ہے اور کئی بدتی مولوی پھر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری روح آ جائی ہے اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے مولوی صاحب مطلب کی خدمت کرو مولوی صاحب کو پیسے دو ان کو کپڑے دو وغیرہ تو یہ سب عقائد کیا ہیں یہ غلط ہیں تو برال دیکھیے کہ آسمان والے کیا کہتے ہیں روحن طیبہ یہ ایک پاک روح آئی ہے زمین کی طرف سے صلی اللہ علیہ کی والا جسد دن کنتی نہ ہو اللہ تعالی کی تجھ پہ رحمت نازل ہوں وہ اعلیٰ دن جی کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں روح کو جی کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہنے والے کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں روح کو اس مومن روح کو پاک روح کو اللہ تعالی کی تجھ پہ رحمتیں نازل ہوں والا جسدین اور اس جسم پہ رحمتیں نازل ہوں کنتی تعمری نہ ہو جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا جس جسم میں تُو جس کو تُو نے زندہ کر رکھا تھا جس میں تو رہتی رہی ہے اللہ تعالی کی رحمتیں اس پہ بھی نازل ہوں اور تیرے اوپر بھی نازل ہوں روح کے اوپر بھی جسم کے اوپر بھی روح کو بھی دعا دے دی ہے جسم کو بھی دعا دے دی ہے تلا کو تو اسے لے جایا جاتا ہے کس کو بھی ہی زمیر تو مذکر ہے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا تھا کہ روح جو ہے عام طور پہ اس کا استعمال بطور مونس ہوتا ہے لیکن کسی کسی کی لغت میں یہ مونس بھی استعمال ہوتی ہے تو فیون تعلق بھی اس روح کو لے جا جاتا ہے الہ رب بھی ہی اس کے رب کی طرف اور دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیون تعلق بھی اسے لے جایا جاتا ہے لیکن اس مومن کو تو اسے لے جایا جاتا ہے رب, رب, کی رب کی طرف سم یقول وہ کہتا ہے کون اللہ تعالیٰ اسے لے جایا تو اس کے رب کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان تلخوبی اس کو لے جاؤ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہوں گے فرشتوں سے ان تلخوبی اس کو لے جاؤ مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے ان بھی اس کو لے جاؤ الہ... کب تک کے لیے آخر. الہ آخر, آخر مقرر شدہ مدت کے آخر تک یعنی کہ دنیا کی اختتام تک اس کو لے جاؤ کہاں لے جاؤ اس کا یہاں تذکرہ نہیں آیا لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ علی شان کسی مقام پہ لے جاؤ نعم. اچھے مقام پہ لے جاؤ نعم. جہاں پہ اچھی روئیں ہوتی ہیں وہاں پہ لے جاؤ ٹھیک ہے لیکن کب تک کے لیے الہ آخر الادلی. مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے مقرر شدہ مدت کے آخر تک کے لیے کالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان اب تک تذکرہ کس کا ہوتا رہا ہے مومن روح کا وہ ان نل کا آفرہ بے شک روح جب اس کی روح نکلتی ہے قال احماد احمد کہتے ہیں کون سے ماد بن زید ہم آپ کہتے ہیں ودا اور ذکر کیا کس نے نبی علی السلام نے منت نہیں اس کی بدبو کا کس کی بدبو کا کافر روح کی بدبو کا آپ نے تذکرہ کیا ودا کرا لان اور آپ نے تذکرہ کیا اس لانت کا جو کافر روح پہ ہوتی ہے کون کرتے ہیں آسمان والے پہلے کہا تھا نا کہ آسمان والے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کی والا جسدری اے پاک روح تیرے اوپر اللہ کے نام تے نازن ہوں اور اس جسم پہ بھی جس کو تو بات کرتی تھی اور اب کافر روح کی بات آئی تو آپ نے تذکرہ کیا اس لانت کا جو اس کے کو اوپر کون کرتے ہیں آسمان والے وہ قول و اور آسمان والے یہ بھی کہتے ہیں روح ہن خبی ایک خبیص روح ہے جات آئی ہے کہاں سے من قبل اردی زمین کی جانب سے کالا وہ کہتے ہیں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوقالو تو کہا جاتا ہے کس سے فرشتوں سے کہنے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ ان تلخوبی اس روح کو لے جاؤ اس کافر کو لے جاؤ الى آخر مقرر شدہ مدت کے آخر تک کہاں لے جاؤ برے ٹھکانے پہ کہاں پہ لے جاؤ جہاں پہ بری روحیں ہیں وہاں پہ لے جاؤ قال ابو رحرا ابو رحرا کہتے ہیں فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ریطتاً کانت علیہی تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا آپ نے لٹایا آپ نے موڑا کہہ لیں آپ ردہ کمیرانا آپ کیا کرلیں موڑا ردہ آپ نے موڑا ریطتاً اس چادر کو اس بری چادر کو کانت علیہی جو آپ پہ تھی یعنی کہ آپ کے جسم پہ تھی تو آپ نے موڑا اس بریک چادر کو جو آپ پہ تھی کہاں موڑا الا انفی ہی کہاں پہ موڑا الا انفی اپنی ناک پہ ہا اس طرح یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ یہ چادر ہے اس کا کنارہ آپ نے پکڑا ہوگا اور ناک پہ رکھ دیا کیا بتانے کے کی لیے کہ خبی روح سے بدبو آتی ہے گویا کہ آپ نے نفرت کا اظہار کیا گویا یہ انداز استعمال کیا کہ جیسے ابھی بدبو آ رہی ہو جب آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ کافر روح سے بدبو آتی ہے تب آپ نے چادر پکڑی اور اس کا کنارہ کہاں پہ رکھا موڑ کر کہاں پہ رکھا آپ نے ناک پہ رکھا رہی تک باریک چادر کو کس کو کہتے ہیں باریک چادر کو تو اب حدیث کے آخری الفاظ سے پتا چل گیا کہ پچھلی حدیث کس نے بیان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اسے برا کہتے ہیں کہ ان کی یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے چادر کو موڑ کر کہاں پہ رکھا 6 آپ اپنے ناک پہ. باب نمبر چھے. باب پہ رونا اس کا کیا حکم ہے حدیث نمبر چھ سو چار سکس زیرو فور خوف اس حدیث کو اپنے اپنی کتابوں میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن عسامت بن دن رضی اللہ رویت کے سے اسامہ نبی علی صد السلام کے محبوب صحابی ہیں اور ان کے والد زید بن ہارثہ بھی آپ کے محبوب صحابی تھے بلکہ زید وہی تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا حتیٰ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا زید بن محمد پھر اللہ نے کہا کہ نہیں ہر بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے تو دوبارہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا زید بن ہارسہ تو اس زید بن ہارثہ کے بیٹے اسامہ ہیں باپ بیٹا دونوں سے ہی ہیں اور نبی علی ساد اسلام کو دونوں سے محبت تھی جی اسامہ بن زید سے وہ کہتے ہیں ابنت ابنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام کی بیٹی نے ارسلت پیغام بھیجا آپ کی طرف جی آپ کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا جی کیا پیغام بھیجا ان تو بے شک ابن علی میرا بیٹا قبیدہ وہ قبض کی حالت میں ہے یعنی کہ موت کی حالت میں ہے قبیضہ روح قبض ہونے کی حالت میں ہے موت کی حالت میں ہے بے شک میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے فطینہ تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آپ ہمارے پاس آئیں بیٹی نے پیغام بھیجا اپنے باپ کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بیٹی کون سی تھی زینب یہ آپ کی کون سی بیٹی تھی جس نے پیغام بھیجا کون سی بیٹی تھی زینب جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس روایت سے جس کو امام ابن نبی شیبہ اپنے مصنف میں لے کر آئے ہیں فعر تو آپ نے پیغام بھیجا کس کو بیٹی کو آپ نے پیغام بھیجا یو قلع السلام اس حال میں کہ آپ سلام پڑھ رہے تھے سلام کہہ رہے تھے آپ نے پیغام بھیجا اور پیغام کے شروع میں کیا تھا سلام کہ میری بیٹی واپس جاؤ اور میری بیٹی کو کیا کہو میرا اسلام کہو وہ یقول اور آپ کہہ رہے تھے اسلام کے بعد آپ کہہ رہے تھے آپا بے شک اللہ ہی کا ہے ما آخَدَ جو اس نے لے لیا جو اللہ نے لے لیا وہ کس کا تھا وہ اللہ کی ملکیت تھی اللہ کی چیز تھی بے شک اللہ ہی کا ہے ما آخَدَ جو جوس نے لے لیا ماں آپا اور اسی کا ہے ماں آتا جو اس نے دے دیا اگر اللہ نے آپ کے بیٹے کو فوت کرنا ہے تو دیا, دیا کس نے تھا اللہ نے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے رہا ہے آپ کی وائف آپ کی بیگم تو دی کس نے تھی اللہ نے تو اللہ کے اوپر اعتراض کس بات کا اس کی چیز اس نے واپس لے لی اعتراض کیوں شکوہ کیوں اور سمجھ رہے ہیں علماء کرام تو انلائی بے شک اللہ کا ہے ما اقدہ جو اس نے لے لیا رسی کا ہے ماںتا جو اس نے دے دیا وکلن عند عدل مسمّ اور سب کچھ یعنی کہ لینا اور دینا لینا اور دینا. ہر چیز یعنی کہ لینا اور دینا ہر چیز این اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے بھی عدل مسمّ ایک وقت مقررہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ چیز دیتا ہے اور جو اس کا وقت ہوتا ہے واپس لینے کا تب واپس لے لیتا ہے تو وہ کل ہر چیز ان اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے بے عدل مسمہ ایک وقت مقررہ کے مطابق جی عجل وقت مقرر، وقت مسمع مقرر کیا ہوا جی فل تصبر بس چاہیے کہ وہ کیا کرے صبر کرے ولطح تصب اور ثواب کی امید رکھے صبر کرے کس لیے اللہ سے ثواب لینے کے لیے یہ الفاظ نبی علی علیہ السلام نے کہے ہیں فوتگی سے پہلے لیکن لوگ فوتگی کے بعد بھی الفاظ کہہ لیتے ہیں کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے میت کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کرنا اور اس میں آپ کوئی بھی ایسا لفظ بول سکتے ہیں جس سے میت کے وارثوں کو لواحقین کو حوصلہ ملے یہ الفاظ اس کے لیے بہترین ہیں اس لیے لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں فرسل علیہ تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا کس نے آپ کی بیٹی نے دوسرا پیغام اب آ ہے اس نے آپ کو پیغام بھیجا تخسم وئی اس حال میں کہ وہ آپ کو قسم دے رہی تھی کون بیٹی لہا کہ آپ لازمی طور پہ ان کے پاس آئیں بیٹی کے پاس آئیں رسم دی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپ آئیں فقام تو نبی علیہ السلام کیا ہو گیا کھڑے ہو گئے ممعو اسد من عبادہ جبکہ آپ کے ساتھ کون تھے سات من عبادہ تھے معاذ بن جبل تھے عبائی بن قاب تھے زید بن ثابت تھے ورجال اور کئی اور لوگ بھی تھے کئی اور لوگ بھی تھے یہ جتنے صحابیوں کا بھی نام ہے یہ سب انصاری ہیں مدینہ کے ہیں ان میں کوئی بھی مہاجر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الات کو انصاری صحابہ کے نام سے بھی بہت پیار تھا فروفی علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیو تو نبی علیہ سات اسلام کے پاس لایا گیا اسبیوس بچے کو و نفسو اس حال میں کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا کالا رابی کہتے ہیں ہسیب ہو میرا ان کے بارے میں گمان ہے امید ہے کہ اس سے مراد کون ہے اسامہ بن زید میرا ان کے بارے میں گمان ہے انہ کہ انہوں نے کہا کہ انّا کہ بچے کا سانس ایسے اکھڑ رہا تھا گویا کہ وہ کیا ہو شن مشکیزہ ہو مشکیزے سے پانی نکالنے تو کیسے حرکت کر رہا ہوتا ہے حرکت کرے گا نا जी जी مشکیزے سے جب پانی نکلے گا تو مسکیزا کیا کرے گا حرکت کر رہا تھا تو وہ اگر آپ نفس ہو تک اگر آپ اس کو پڑھیں نفس تو سانس ہو جائے گا اور اگر آپ پڑھیں نفس تو کیا ہو جائے گی اس کی جان یعنی کہ اس کی جان تتھا کا کیا کر رہی تھی مسترب ہو رہی تھی کیا ہو رہی تھی مسترب, जी مسترب जी ہو رہی تھی کبھی کیسے کبھی کیسے کالا تو راوی کہتے ہیں صفت ہو میرا ان کے بارے میں گمان ہے جن سے میں نے حدیث لی ہے کہ ال قالا کہ بے شک انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ نفس ہو تتھا شنن کا کہ اس کی جان ایسے مصرب ہو رہی تھی ایسے حرکت کر رہی تھی گویا کہ وہ کیا ہو مشکیزہ ہو ففاغت آئی ہو تو آپ کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی کسی سے آنسوؤں سے آپ کے آنسوں, آنسوں نکل آئے فقال سعد تو سعد نے کہا کون سے سعد نے ساد بن عبادہ نے کیا کہا یا رسول اللہ اللہ کرسول ماں آدہ یہ کیا ہے آپ رو رہے ہیں؟ ہوئے کہ اللہ کا سور رو رہے فقال تو آپ نے کہا رحمتن یہ رحمت ہے اللہ فی قلوب عبادی، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے